محترم بھائی اور دوستو یا پڑی اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر تقوا روزگاری احتیاط دل میں حاصل کرو اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت آسان طریقہ ہے کیوں مزتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جو ہم آپ سے تقوا کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ حاصل ہو جائے گا سچے کون لوگ ہیں سچے جو ہیں تو وہ اللہ تعالی کے تعلق والے بندے ہیں انبیاء امبیاز سے صالحین انمبیال مسلح اسلام کی آمد تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم <خخ> آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور لہذا سچے آپ موجودہ دور میں وہ حقین علماء جو بزرت تصوف پہ مجاہدات کر کے اپنے باطن کی اصلاح کیے ہوئے ہیں سچوں سے مراد اضرت شیخ بولان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سچوں سے مراد مشاعر صوفیہ ہیں یاخلام اللہ وسلم اسادین سچوں سے مراد مشاعر صوفیہ ہیں جنہوں نے مجاہدات کر کے اپنے باطن سے رضائل اور گندگیاں اور کیبر حسد لالن کو نکالا دور کیا اور بات کو صفات تیاریا سے مدین کیا تو یہ بات میں پڑھ لینے سے نہیں ہے کہ آپ نے تفسیر پڑھ لی یا آپ نے دور حدیث کر لیا اسے بات ہو اس, اس سے یہ بات اس سرفرست نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھنے کے بعد پھر ایک مزید محنت شروع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات حاصل ہوتی ہے جسے ایک آدمی نے سنا تھا ایک آدمی ہو گیا بوڑھا ہو گیا جی ہماری طرح ڈاکٹر برہان صاحب کی طرح بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب جوان کیسے نظر آئے کیونکہ بڑھاپے کو تو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ مہندی بازار سے لا کر آدمی لگاتا ہے پھر داڑی سفید نظر نہیں آتی سرخ نظر آتی ہے اور آدمی بڑا نظر نہیں آتا ہے تو گیا مثلا جی دکان پر گیا جی مثلا مسلمان جنرل سٹور پر گیا جی مہندی ہے جی انہوں نے کہا ہے اچھی مہندی اچھی مہندی اور مہندی لے کر آیا اور تو کہنے والے نے کہا تھا کہ داڑھی کے اوپر لگاؤ گے تو پھر سرخ ہو جائے گی اس نے وہ خوش پتے اوپر لگا لیے خوب کس کے باندھا اس نے لاہر کو سویا صبح اٹھا پتے خوش کے خوش داڑی سفید کی سفید اب آدمی صحیح پٹھان آدمی ہے پشاور کا مند ہے اور اس نے کہا میں اسد اللہ کے ساتھ جا کر دیکھتا ہوں اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے یہ تو میں نے تھی ہی نہیں کوئی اور پتے لایا ہے حاجی دریک کے بقائن کے پتے اس نے رکھے ہوئے ہیں جیڑے پاڑے رکھے ہوئے ہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے جا کر کہا جی ہال کی پہنے میں لے گیا تھا ساری رات اوپر لگائے رکھی ذرا فائدہ لیں گے کس لگائے رکھی آپ نے جیسے آپ نے کیسے لگائے رکھی اور کس لگائے رکھی کیا آپ نے پیسی تھی تو اس کو پیس دیں بہار پیستے ہیں نا چلو یہ اچھی بات ہے ایک پختہ معلوم ہو گیا پیس دیتے ہیں دوری پیس کر پھر جی پھر رات کو باندھا صبح پھر اسی کاڑی سے بڑا صحیح بھی جھوٹ بولا ہے پھر آ کر جھگڑا کیا جی آپ نے پانی میں تھا کہ پانی میں ہاں پانی بھگوتے نا چاچا چا جی پانی بھگویا جی اب بھگو کر لگائے رنگ ہلکا آیا ہے پھیکا رنگ ہے پھر آپ بوڑھوں کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے نا ہر لوگ اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں ہم بوڑھے بھی اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے حاجی تو دوسرا کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی شادی کرائی تھی یہ مسئلہ ہوتے کھڑے کیے میں نے کھڑے کیے ہیں باتوں سے بڑا مزہ آتا ہے ایک دوسرے کی بات کر سنتے حاجی تو چند میں نے نے کہا کہ پانی میں ڈالتے ہیں پھر پوری رات بھگوئے رکھتے ہیں پھر وہ خمیر ہو جاتی ہے خمیر ہونے کے بعد پھر اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ نہ اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ لگ کر ٹھہرے نہیں نہ اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ لگ تک گرے درمیانی اس کو پھر لگاتے ہیں لگانے کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں پھر جب ذرا وہ خوش بنے غریب ہے پھر کپڑے سے باندھتے ہیں کپڑا بندے پھر, پھر ساری رات رکھتے ہیں صبح پھر کرتے ہیں پھر اس کا رنگ سیائی مائل سرخ آتا ہے اور یہ آپ جگہ پر پہنچے آپ جگہ پر پہنچے اور اتنی باتیں لکھی نہیں صرف سارا سی بات لک ہوئی ہے کہ میں جڈاڑی سرخ ہوتی ہے ہاں تو پیستے ہیں اتنا پیستے ہیں کہ سرما ہو جائے پانی میں ڈالتے ہیں اتنی دیر رکھتے ہیں کہ خمیر ہو جائے پھر نہ اتنی پتلی ہو نہ اتنی گاڑی ہو اس کو لگاتے ہیں پھر اتنی دیر کو خوشب ہوتا چھوڑتے ہیں پھر اوپر کپڑا باندھو ہو اتنی تفصیلات بھی میں تھی نا ہر چیز کے ہر علم کے ایک ایسے کو استاد کتاب سے سکھاتا ہے اور کہ وہ کتاب سے سکھا ہی نہیں سکتا ہے وہ عملی طور پر موقع پر سکھاتا ہے وہ سائٹ پر سکھا جاتا ہے وہ کتاب لکھ لیتی ہے کہ فلانے آپریشن میں ایک جگہ کو کاٹے اور سلائی کر دیں میرا کنسلٹنٹ سرجن تھا اس نے میں تو ایک آپریشن نہیں کیا تھا ذرا کمزور تھا مریض اس کو اس کے نہیں چھوڑا تھا اور اس کا اپریشن خود کرنا پڑا جب خود کیا تو دو تین دن بعد مریض نے کہا کہ تین دن کے بعد پانی پیو تاکہ مرضی کی ہرکت ٹھیک ہوگی کھانا پانی پیو کعوا پیو بس ہضم ہو وہ اور جب پیا اتنا میں تو اس کا پھولا اولڈی انکار کر کے اس کی شامت بھی اور اس کی خوراک آگے نہیں گزر رہی اب وہ انگریزی تعلیم والوں میں ہوتا بھی خبر ہے کسی سے پوچھتے بھی نہیں اپنی غلطی کو اصلاح کرنے کے لیے درست کرنے کے لیے اب ایک کتاب کو پڑھ رہا ہے دوسری کتاب کو پڑھ رہا ہے تیسری کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ شامت ہوگی بیچارے آج اس یہ کتاب میں ٹانکہ لگانے کے طریقہ کا طریقہ مد نظر احلاتا ہے اس کا اعزاز ہے وہ اس نے پھر نکالا کہیں سے مجھے اس نے کہا کہ مریض کو پھر جا کر ڈالو پریشان دوبارہ ہوگا بار ڈالا جی جو ڈا. سر ٹیسٹ ٹانکہ لگایا تو یہاں نہیں لگتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب ایسے ٹانکا لگتا ہے تو مجھے بتایا ایسے ٹانکا لگتا ہے یہ کتاب نہیں بتا سکتا کوئی اتنا سخ لگائیں تو زخم جو ہے وہ دوست نہیں ہوگا اتنا نرم لگائیں تو زخم خود کھل جائے گا اور دیکھو مخید میں اتنا لگانا ہے ایز سے ذرا ٹائٹ نہیں دو گے ایز سے ہلکا نہیں چھوڑو گے جی؟ یہ وہ علم ہے جو موقع پر بتاتا ہے اور سب سے زیادہ مشکل قرآن حدیث کے عقائد کو اپنے اندر اتار کر اپنے شاگرد کو بتانا ہے نہیں کسی باپ کو کسی باپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر باپ کو نقصان پہنچایا اس نے تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ سچ بولا کرو تم جھوٹ کیوں بولا سچ بولا کرو تو اس نے کہا جو آپ نے جھوٹ بولا تھا باہر بھائی رائے واٹ کے کیا رہتے اسے کہو کہ نہیں ہے آپ سے ہی سیکھ رہے زبانی تو آپ یوں کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولا کرو ایک عملی طور پر نے بھولا ہے صاحب نے بولا ہے تیرے صاحب مجھ سے برفدار پوچھتا ہے کہ ابو دم سے کی بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ کی دم کیسے اثر کرتے نے کہا بچے دم خلق صحیح اثر گئی کھلے بنے کندل نہ گئی دروک نہ بائی ریبت نہ گئی پوری تفصیلات نا اس آدمی کے پڑھنے سے میں تاثیر ہوتی ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو غیبت نہ کرتا ہو یہ نہ کرتا ہو گالیاں نہ دیتا ہو تو مجھے ہے بیٹا بہت کہتے ہو کندھے لے کے تم تو گالی دیتے کہ وہ کیسے تازی بات ہے پر تو بچے مجھے کہا کہ آپ سے آپ کے عمل میں وہ بات اترے گی پہلے تو قلب میں یقین کی شکل میں اترے گی آپ کے کلب میں کہ میرا فائدہ سچ میں ہے میرا نقصان جھوٹ میں ہے میرا فائدہ انصاف میں میری زباعی ظلم میں پہلے یقین کے درجے میں بات قلب میں وارد ہوتی ہے اس یہ توحید جو ہے صرف اللہ کو ایک سمجھنا اور قبر کے آگے جا کر سگت میں کرنا ہے نہ مانگنا یہ تو بہت ظاہر باہر توحید ہے ظاہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے جو تو توحید کی گہرائی اور حقیقت ہے وہ قلب کا حال ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہے آیا جب آپ امتحان کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ اس وقت صحیح کرتے کہ میں سلاتے جب پڑھوں گا تو سیلا کام بنا دے گا اس وقت دل یہ کہتا ہے کہ پانچ سو روپئے رشت دو گے تو کام بنے گا ہم بڑی بڑی ڈاڑیاں ماری ہو جاتی ہیں بڑے جب دستارے پگڑیاں تقریر کرنا تو ممبر لائے ہیں اور لوگوں کو اچھا لے ہماری مشقت تقریر ہماری مشترتی چاہے تھوڑی دیر میں رولا دیں چاہے تھوڑی دیر میں ہسا ہے چاہے تھوڑی دیر میں اچھال دیں فن ہے یہ بھی ہمارا ایک فن ہے لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب حکم اور مفاد کا ٹکراؤ ہے تو جب بھی حکم کو چھوڑ کر مفاد کو لیتا ہے تو اس کی توحید ٹوٹ گئی جب آدمی مفاد کو قربان کرتا ہے اور حکم کو لیتا ہے تو اس جگہ توحید کے امتحان ہوتا ہے تو ہمارا امتحان ہو رہا تھا پرچے ہو پر پر رہے تھے ٹیک طالب اعظم ماشاءاللہ اس کی گاڑی مبارک بھی پوری جانی اور بڑا ایسی انتظاری شکل تھا تو دوسرے آدمی سے پوچھ رہا ہے. میں نگرانی کر رہا ہوں میں سے کہا جی صاحب اس بات یہ دو امتحان آپ کے ہو رہے ہیں ایک مضمون کے امتحان ہے ایک ایمان کے امتحان ہے تو ایسا نہ ہو کہ مضمون کے امتحان میں کی وجہ سے آپ ایمان کے امتحان میں فیل ہو جائیں دیکھا بڑا بندہ ہوا ہے چاہے مضمون کے امتحان میں کہیں آپ ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جائیں تو بات تو ٹیسٹ کی ہوتی ہے نا یہ اکبر بادشاہ کے دربار میں مشورہ ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مولا تو پیزا کی مادری زبان کیا ہے کہ ہر زبان کیسے بولتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہو تو جس آدمی یہ معلوم کیا کہ اس کی مادری زبان کیا ہے وہ اور کیسے اعلان ہوگا تو بیربل نے کہا میں معلوم کروں گا تو دیکھا کہ مولا صاحب صبح قضائے عزت کے لیے کہاں جاتے ہیں تو ان علاقے کو دیکھ لیا تو راستے میں ایک چاچو کا راستہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا جو یہ سے بننے لگے تو اسے چلان لگائی اور گردن پر کلے بسوار ہو گیا تو جب بدواس ہوا اوشواس چوڑے تو اس نے فون کہا کہ تو کیس لی؟ تو کون ہے تو تسی بولا تو اس کہ اس کی مادری زبان فارسی ہے کیونکہ اس وقت انتہائی بدبازی کے وقت آیا کہ سیکھی ساری کا آدمی بھول جاتا ہے اس وقت جو اندر ہوتی ہے باقی رہتی ہے وہی وہ بولتی ہے یہ کہتے ہیں کہ آبادی زندگی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے بادل میں ایک حقیقت بنتی ہے یا اللہ کے تعلق یا غیر اللہ کے تعلق ہے وہ باطن کا آخری خانے میں جو حقیقت پکی ہوئی ہے تو مربو مر کا اور ماہین کا وقت میں قبر کے سوال جواب میں وہ چیز بولے گی عقل نہیں بولے گی زبان یہ وہ شلو شلو شلو شلو نہیں بولے گا وہاں جو باطن میں حقیقت جاگزین ہوئی ہے تیرے وہ بولے گی یہ جو تیسری خلاف سوچی خلافت راشتہ کا دور ہے حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کا ایسے مسلمانوں کی دو کنگتے ہیں ایک خلافت راشدہ ہے حضرت اللہ عظمی کی ایک ملوکیت صالحہ ہے امیر اللہ ماویہ وہ صالح بادشاہ ہیں اور یہ خلیفہ راشد ہیں اور عوام کا یہ حال ہوا ہوا ہے جب نیا صبح خالی ہوتا کسی گورنر کی وفات ہوتی یا کوئی حالات ہوتے تو ایک گورنر اس علاقے کو دینے کے لیے امیر باوریہ دہشت اور ایک گورنر حضرت علی رضی اللہ تم بجتے ہیں اور مقامی لوگ حضرت علی کے گورنر کو واپس کر کے امیر معاویہ رضی اللہ کے گورنر کو لے لیتے تھے یہاں تک کہ آخر میں ایسے حالات ہوئے کہ صرف کوفہ پر حضرت علی رضی اللہ کی حکومت باقی رہے گی کون کے شورا والوں نے بشرے والوں نے کہا کہ اگر آپ بھی اپنی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں کچھ ریلیکس ہو جائیں کچھ کمپرومائز کر لیں کچھ ایکوموڈیٹو ہو جائیں ذرا نرم کر لیں پالیسی کو تو پھر آپ کی بات چل پڑے گی آپ بھی مقبول ہو جائیں گے تم نے بتایا دیکھو یہ خلافت راشدہ ہے اس میں حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے اگر صرف کوپا شہر پر حکومت رہے تو اس کا کوئی افسوس نہیں ہے لیکن ہم نے خلافت راجدہ کے معیار کو قائم کرنا ہے ان سے کہتے ہیں کہ حضطری ضلع کا نظام آئیڈیل ہے اور امیر معاویہ کا نظام پریکٹیکل ہے یہ معیاری ہے وہ عملی ہے ان میں کیا فرق ہو گیا چلیے تو اس معیار کو قائم کے خلافت راستہ کس معیار پر کس ملحج پر چلے گی وہ تو اس کو چلا رہے ہیں اور امیر مولیات اللہ جب دیکھ رہے ہیں کہ مجمع اور عوام کا وہ حتقوہ وہ بات نہیں نہ رہا جو, جو پہلے تھا تو لہذا آپ جس کو رہا چاہتے اس پر چل ہی نہیں سکتے ہیں تو لہذا ہم ان کے ساتھ اس بات پر شریعت کے حدود کے اندر ان کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کو اتنا دیں گے جس کو یہ چل سکتے ہیں وہ پریکٹیکل ہے لیکن وہ خلاف وہ خلیفہ راشد نہیں ہوں. وہ ملا کے سانے ہیں نیک بادشاہ ہے. اور عزل یہ خلیفہ راشد ہے کہ یہاں پر حکومت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے اس دن ہمارے ایک ساتھی آزاد نے کہا کہ مجھ پر تو فلاں مصیبت آئی اور فلاح صبح میں تھا اور وہاں پر جو ہے تو کرپٹ آرمی کو لے کر مجھے جو ہے نکال دیا گیا کیونکہ حکومت خلاف ہو رہی تھی میں نے کہا نا بھائی سیاست والوں کو تو حکومت کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہدایت والوں کو حکم کو دیکھنا ہوتا ہے حکومت کو حکم پر قربان کر دیتے ہیں حکم کو حکومت پر قربان نہیں کرتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ گرام مل کر حاضرہ ابوبکر سے دیگر ضلعات کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ منکرین الاقات کے خلاف کا جو لشکر ہے اس کو نہ بھیجیں اگر آپ نے بھیجا مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا دشمن نے حملہ کیا تو ہم کیا مارے گئے کچھ بات ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزار متحرات ہیں ان کو شہید کیا جائے گا پھر ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا گلیوں میں پڑی رہیں گے تم نے کہا میں وہ شخصیت ہوں جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کا دوسرا جب کہ وہ تھا غار میں جب اس کو اس کے ساتھی نے یوں کہا کہ غم نہ کھائیو اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر میں ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یہ کہتے ہیں کہ کے صدیق رضی اللہ ابوبک صفیق صاحبی ہونا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے اور یہ یہاں جو ساحب کا صاحب ہی آیا اسی لفظ کو لے کر ہم حضور کے صحابی کو صحابی کہتے ہیں صحابی کے لفظ بھی قرآن پاک کی آیت سے لے کر ہم یہ خطاب صاحب کلام کو ملا ہوا ہے نکاح تم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تو میں اکیلا جاؤں گا ہمارے پشد کے محاورے میں نا سادرے بوگا کو ڈوبر یہ دو یہ لو میں گیا بس میں تو اکیلا گیا کوئی جاتا ہے نہیں جاتا میں گیا کیونکہ جس وقت حکم ٹوٹ رہا ہو اس وقت ساری چیزوں کو توڑ کر اس حکم کو زندہ کیا جاتا ہے یہ خلاف اور سارے وسائل کو اس پر قربان کیا جاتا ہے عزمان عزمان نے کہا کہ مگر کیا جائیں گے ہم جائیں گے کہتا اس سفر میں جو اڑیاں ساتھ لے کر گئے وہ سفر والی اور میدان جنگ میں کھڑے ہونے دودھ والی اونڈیاں تھی یہ میدان جنگ میں حملہ ہوا تو اردیاں بھاگنے لگی وہ میدان جنگ کے تجربہ ہی نہیں تھا ان کو ٹھہر نہیں سکیں گے اور اس لشکر کو ہی کمان جی خالد بن ولید رضی اللہ عمین کے پاس تھی یہ ماما کا مارکا ہے خارد الداد کہتے ہیں کہ میں کسی میدان میں گھبرایا نہیں ہوں اور پریشان نہیں ہوا لیکن جوابا کی جنگ میں میں ہی پریشان ہوا اتنی سخت جنگ اور اس دور میں صاحب اکرام کی عمریں ساٹھ سال پینسٹھ سال پچپن سال, سال ایسے عمریں تھیں تو ہم جو پچاس سال سے عمر ہوئے ہیں ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہمارا کیا حال ہوا ہوا ہے حملے میں نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کیا لیکن مسلمان کردار کو جلس کرتا ایسا اور لڑا کہ ان کے منہ پھیل دیا بڑے صحابہ گرام آگے ہوئے پھر ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ کدھر ہو وہ لوگ جو یوم بدر اور یوم ہنین میں جیسے لڑے تھے تو اس کے نعرے سے یہ بڑے صحابہ پتہ نہیں جی کیا بھوکے شہر تھے یا بجلیاں تھیں جن نے جب ان پر در دا ڈالے دباؤ مسلمان کے کے لشکر پر تو اس کو رون کر تیز کر رکھا ہے تو پھر پتہ چلا کہ جنگیں جان سے نہیں ہوا کرتی جنگیں ایمان سے ہوا کرتی نوجوانوں کو پتہ چلا کہ جان نہیں لڑا کرتی ایمان لڑا کرتا اللہ بنتا تب ہے جب مفاد کو قربان کر کے حکم کو لیتا ہے آپ اٹیک کر لیں جب حکم مفاد آتا ہو آپ مفاد کو لے لیتے ہیں حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب اللہ اس بات کو مان لیں کہ آپ عملی کفر میں ہیں احتجاجی کفر میں نہیں ہے اللہ کو مان رہے ہیں کہ علما پڑے ہوئے ہم نے لیکن عملی طور پر ہم کفر میں کہوں کہ ہم نے حکم پر مفاد کو ترجیح دے دی ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں اور مجھے اس کی کمزوری کا پتہ ہے تو آیا میں اس کو ظاہر کرتا ہوں کہ میں جس میں کوئی بیچتا اس وقت اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں پھر یہ پتہ چل جائے گا ایمان کا وفار کا ٹکرا ہو جب آئے اور اپنے آپ دوسرے کے وفار کا ٹکراؤ جب آئے تو اس وقت ہر ایک آدمی اپنے ایمان کو آزما سکتا ہے جج کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے بہترین جج ہیں وہ آپ کا ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ سنایا کہ آپ آپ کا اس وقت کل وقت کیا آپ نے دل سے فتوا لیا کر نہیں تیرا دل تجھے استبار کے طور پر بتا دیں گے بلی انسان والا نفسی بصیرہ ال کام حاضر اپنے آپ کے بارے میں انسان کو بہت مارے طور پر پتہ ہوتا ہے میں بہت باتیں بنا کر اپنے سامنے پیش کروں لیکن اپنے آپ کا آدمی پتہ ہوتا ہے کہ اندر کہا اس کی بات صحیح. تو اس اندر اپنی اندر کی بات کو دیکھنا ہمیشہ کہ آپ کے ضمیر کیا کہہ رہا ہے آپ اللہ تبار کی توفیق کے بارے